اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے ہم اسے ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو